بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هوداً أو نصاراً تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وَمَا وم کن مشکل مل ہم ال وم اض یم و اسم و اس ول موتی و ا و عيسى و من اوتينا نبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لوفریحدنہ فن امنو بِهِ امن فکریت وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صيغ غت الله ومن احسنوا من الله صيغ غتا ونحن له عابدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على مله النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا يهودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهيم حنيف وما كان من المشركين اس آیت میں اللہ رب العزت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات بیان فرما رہے ہیں فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ ہم تو ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی ملت کے پیروکار ہیں کیوں کیونکہ ابراہیم مشرک نہیں تھے اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کتابوں پر ان صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیے گئے اور جو حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی ہم تو اسے بھی مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو کتاب دی گئی ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں جو جو کچھ امبیا کو دیا گیا ہم تمام پہ ایمان لاتے ہیں ہم تمام انبیاء اور ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اے مسلمانوں تم ایسے بن جاؤ ہر چیز پہ ایمان لاؤ تو جب تم ہر چیز پر ایمان لے آؤ گے فین امن و بھی مسلم امن تم پھر یہودی اور ایسائی اگر تم جیسا ایمان لائیں کہ کسی نبی کے درمیان فرق نہ ڈالیں ہر نبی پہ ایمان لائیں ہر شریعت پہ ایمان لائیں ہر نبی کے پاس جو بھی کتاب آئی اسی کو مانیں فاقہ دہتا دو تب ہی یہ ہدایت پائیں گے یہودی کسی نبی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے عیسائی کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے لیکن مسلمان ایک ایسی جماعت ہے جو ہر نبی کو مانتی ہے ہر نبی پر ایمان لاتی ہے ہر نبی کی شریعت کو مانتی ہے اور ہر نبی کی شریعت پر ایمان لاتی ہے جو جو کتاب جس جس نبی کو دی گئی اسے مانتی ہے لیکن عمل صرف اسی پہ کرتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اگر یہودی عیسائی بھی اسی طرح کا ایمان لائیں تو کامیاب ہو جائیں. فرمایا وکالو اور انہوں نے کہا کون تم ہو جاؤ حوداً یہودی او یا نصارہ عیسائی تہتادو دو آپ پا جاؤ گے کل آپ کہہ دیجیے بل بلکہ ملت ابراہیمہ ملت ابراہیم حنیفہ جو یکطرفہ تھا ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں کیوں وما کا من المشرقین نہیں تھے وہ مشرقوں میں سے قولو تم کو تم کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہی اللہ پر وماں اور اس پر بھی جو ان ضلع علینا ہماری طرف نازل کیا گیا وماں اور جو ان نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب کی طرف والاسبات اور ان کی اولاد کی طرف ان کی اولادوں کو جو بھی دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں وماںتیا اور جو دیے گے موسا علیہ السّلۃ وسلام عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام اور جو دیئے گئے تمام امبیا اپنے رب کی طرف سے ہم تمام کو مانتے ہیں لان و فرق نہیں ہم تفریق کرتے نہیں ہم فرق کرتے نہیں ہم جدائی ڈالتے بین احادی منہم درمیان کسی ایک کے منہم ان میں سے ونہنوں اور ہم لہو اسی اللہ کے مسلمون مسلم فرمبردار ہیں فن پس اگر آمنوں وہ ایمان لائیں یعنی اگر یہودی اور عیسائی تم جیسا ایمان لائیں کہ ہر نبی کی کتاب پر ایمان لائیں ہر نبی کو مانیں ف پس اگر آمن وہ ایمان لائیں بمثلی اس چیز کے ساتھ کہ جس پر آمن تم تم ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ویسے وہ ایمان لائیں فق دہت تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوں گے و ان اور اگر وہ اعراز کریں فِ ان تو بس وہی ہیں فی شقاق مخالفت میں اگر وہ انکار کرتے ہیں اعراز کرتے ہیں تو وہی مخالفت میں ہیں تم اللہ کافی ہے فصفی کا ہم اللہ پس کافی ہے تم اللہ وہ وسمی العلیم اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی بغت اللہ اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ ہی صبح اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے سبغوطن رنگ میں یہود و نصارہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی آدمی کو اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے یا اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد یہودیت اور نسرانیت کی تلقین کرتے تھے تو کہتے کہ ہم نے اس پر مذہب کا رنگ چڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا سبغ اللہ ومن احسن اللہ سبغ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو جس طرح رنگ کپڑے کے ہر جز میں پیوست ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح اسلام کو اپنی زندگیوں میں جاری کر لو بالکل یہی حالت اسلام اپنے ماننے والوں کی کرتا ہے جو رنگ کپڑے کی کرتا ہے اللہ نے کہا اللہ کا رنگ اصلی رنگ ہے وہ کون سا رنگ ہے دین اسلام کا اور اے مسلمانوں سبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ سبغ اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے سبغطن رنگ میں وہ نہنو اور ہم لہو اسی کے آبدون عبادت گزار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد رب العالمین